اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقول ائنک لمن المصدقین جو کہتا تھا کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے ائذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمدینون کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھا کر بدلا دیے جائیں گے قل تم وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانك كر دیكھوگے الجحيم پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُمْ دِينَ وہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوں مطلب مجرم مجرموں میں سے ہوتا افما نحن جنتی ساتھیوں سے کہے گا تو کیا پس اب ہم مرنے والے نہیں اِلّا وما نحن اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا اِنّ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے فَلْيَعْمَلِ لی عمل کرنے والوں کو تو ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہئیں کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا دوزخ میں تھوہر کا درخت کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا دوزخ میں تھوہر کا درخت انمین بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے ان ہے شجلات تخرجین اصلی الجحم بے شک کو ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے كأنه رؤوس اس کا پھل گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں فملی من ہے تو بلا شبہ وہ دو ذخی اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ بات وہ استحضاء اور مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے کیا ایسا ناممکن الوقوع بات پر تو یقین رکھتا ہے پھر یعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے گی پھر یعنی وہ جنتی اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھیں شاید مجھے یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آ جائے تو تمہیں بتلاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ باتیں کرتا تھا پھر یعنی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آ جائے گا اور اسے یہ جنتی کہے گا کہ مجھے بھی تو, تو گمراہ کر کے مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا یہ تو مجھ پر اللہ کا احسان ہوا ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا پھر جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہمیں تو جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں کیا یہ دائمی نہیں اور اب ہمیں موت آنی یا آنے والی نہیں ہے کیا یہ دائمی نہیں اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے یہ میں تقریری ہے یعنی اب یہ زندگیاں دائمی ہیں جنت ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے نہ انہیں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ ہمیں کہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کے مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی بھاوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 4730 پھر جو دنیا میں آ چکی اب ہمارے لیے موت ہے نہ عذاب پھر اس لیے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق یا مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی پھر یعنی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے اس لیے کہ یہی سب سے نفع بخش نفع بخش تجارت ہے نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے اور خسارے کا سودا ہے پھر ازکوم تزقم سے مشتق ہے جس کے معنی بدبودار اور کریح چیز کے نگلنے کے ہیں اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا کیونکہ یہ سخت بدبودار دار کڑوا اور نہایت کری ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے یہ قطرب درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے بھوال فتح القدیر لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے اور یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں سینڈ یا تھوہر کہتے ہیں پھر آزمائش اس لیے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے بعض نے اس بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہ درخت کس طرح موجود رہ سکتا ہے یہاں ظالمین سے مراد وہ اہل جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہوگا پھر یعنی اس کی جڑ جہنم کی گہرائی میں ہوگی البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی پھر اسے شناخت و قباحت میں شیطانوں کے سروں سے تشبیح دی جس طرح اچھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں گویا وہ فرشتہ ہے پھر یہ انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا جس سے ظاہر بات ہے پیٹ بوجھل ہی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتے پانی کا آمیزہ ہوگا ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم پھر یقینا ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی انهم الفو بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا فہم تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جاتے ہیں ولقد ضل قبلهم اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے وَلَقَدْ وَلَقَدْ اور یقینا ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا عباد اللہ سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وَلَقُدْ نوحٌ اور یقینا نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں ونجّيناه هو واهلہ من الكرب العظیم اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی وجعل لذریته هم الباقین اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بنا دیا۔ وترکنا علیہ في الاخرین اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سلام علی نوح, فی العالمین نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو جز بلا شبہ ہم نیک یا نیکوں کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں من المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی سورہ محمد آیت نمبر پندرہ پھر یعنی زکوم کے کھانے اور گرم پانی پینے کے بعد انہیں دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر یہ جہنم کی مذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ داداؤں کو گمراہی پر پانے کے باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و حجت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا اہ را کے معنی میں ہے یعنی دوڑتا یا دوڑنا اور نہایت شوق سے اور لپک کر پکڑنا اور اختیار کرنا پھر یعنی یہی گمراہ نہیں ہوئے ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گمراہی ہی کہ رستے پر چلنے والے تھے پھر یعنی ان سے پہلے لوگوں میں انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نتیجتا انہیں تباہ کر دیا گیا جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبتک انجام کی طرف اشارہ فرمایا پھر یعنی عبرت انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان و توحید کی توفیق سے نواز کر بچا لیا المخلصین وہ لوگ جو عذاب سے بچے رہے المنذرین ڈرائے جانے والے کہ اجمالی ذکر کے بعد اب چند منذرین مطلب پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کی تقسیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ کسی کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے تو اپنے رب کو پکارا سر قمر آئے تمردس یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما چنانچہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا پھر اہلہو سے مراد حضرت ن علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں جن میں ان کے گھر کے وہ افراد بھی ہیں جو مومن تھے بعض مفسرین نے ان کی کل تعداد اسی بتلائی ہے اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں جو مومن نہیں تھے وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئے کرب عظیم زبردست مصیبت سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی پھر اکثر مفسرین کے قول کے مطابق طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں حام سام اور یافس سے چلی اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے یعنی آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے ابوالبشر ہیں سام کی نسل سے عرب فارس روم اور یہود و نصارہ ہے حام کی نسل سے سوڈان مشرق سے مغرب تک یعنی سندھ ہند نوب زنج حبشہ قبت اور بربر وغیرہ ہیں اور یافت کی نسل سے سقالبہ، ترک خزر اور یاجوج و ماجوج وغیرہ ہیں بہوالے فتح القدیر و اعلم عالم پھر یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ سلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے پھر یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کی ضروریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تقریم بخشی اسی طرح جو اپنے اقوال و افعال میں محسن اور اس باب میں راضخ اور اس باب میں راسخ اور معروف ہوگا اس کے ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ ہی کریں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں ثم پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا وَإنَّ مِن ابراہیم اور بے شک ابراہیم بھی اسی نوح کے گروہ سے ہے سَلِيمٍ جب وہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ آیا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اَعِفْقًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فن پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے فنظر نظرة النجوم تب اس نے ایک نگاہ ستاروں میں ڈالی فقین پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں مجھے چناچے وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے فراغ الی فقال فروغ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں فراغ علیہم ضرباً بالیمین پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا متوجہ ہوا ہی <يَزِفُون> پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے اتعبدون ما اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو واللہ خلقكم وما تعملون حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے بنین بنو بنین فیل قو فل ذہیم وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اس میں آگ جلاؤ اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچہ دکھا دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں یقینا وہ میری رہنمائی فرمائے گا ربی اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف شی آتون کے معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین و اہل توحید کے اسی گروہ سے ہیں جن کو نوح علیہ السلام ہی کی طرح انا بت اللہ کی توفیق خاص نصیب ہوئی پھر یعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے کہ یہ معبود ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو درآں حال یہ کہ یہ پتھر اور مورتیاں ہیں پھر یعنی اتنی قبیح حرکت کرنے کے باوجود کیا وہ تم پر ناراض نہیں ہوگا اور تمہیں سزا نہیں دے گا پھر آسمان پر غور و فکر کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں یہ اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں موثر مانتے ہیں یا موثر مانتے تھے یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقعے کی تلاش میں تھے تاکہ ان کے بتوں کا تیہ پانچا کیا جا سکے چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں یہ بات چونکہ خلاف واقع تھی اس لیے حدیث سلاست و میں ایسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث ثلاثِ قصبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن یہ ایسی خلاف حقیقت بات نہیں جس پر پکڑ ہو اس کی ضروری تفصیل سورہ امبیا آیت نمبر 63 میں گزر چکی ہے پھر یعنی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں وہ انہیں کھانے کے لیے پیش کی جو ظاہر بات ہے انہوں نے نہ کھانے نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھیں یا تھے اس لیے جواب بھی نہیں دیا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یعنی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں وہ انہیں کھانے کے لیے پیش ہیں جو ظاہر بات ہے انہوں نے نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھے اس لیے جواب بھی نہیں دیا پھر راغا کے معنی ہیں میں وہ اقبال یہ سب متقارب المعانہ ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے بر بالیمین کا مطلب ہے ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈالنا پھر یزفون یسریون کے معنی میں ہے دوڑتے ہوئے آئے یعنی جب میرے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فوراً ان کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا کہ کام اسی نے کیا ہوگا جیسا کہ انبیاء میں تفصیل گزر چکی ہے چنانچہ انہیں پکڑ کر عوام کی عدالت میں لے آئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی بے عقلی اور ان کے معبودوں کی بے اختیاری واضح کرے پھر یعنی وہ مورتیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سمجھتے ہو یا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو ان کا خالق بھی اللہ ہے اس سے واضح ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے پھر یعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکر وحیلے کو ناکام بنا دیا پس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتی ہے اور آزمائش کو عطا میں اور شر کو خیر میں بدل دیتی ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بابل عراق میں پیش آیا بلاخر یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا کی بھاول فتح القدیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغلام حلیم چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والا بہت حلم والے لڑکے کی بشارت دی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَلَا يَا بُنَيَّ إِنِّي أني فِي الْمَنَامِ ماذا أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے اس بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریں اگر اللہ نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اسلم <لِلجبین> پھر جب دونوں متی ہو گئے اور اس باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا ون ادین ہو ابراہیم اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم صدقت نجز تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں انمبین بلا شبہ یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا ہیرین اور ہم نے اس کی اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سلیم اللہ ابراہیم ابراہیم پر سلام ہو جزمسن ہم نیکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں مِن بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا نَبِيًا مِّن اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق مطلب بیٹے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا وَبَارَكْتَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مح مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حلیم کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ بچہ بڑا ہو کر برد بار ہوگا پھر یعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا یا بلوغت کے قریب پہنچ گیا بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ تیرہ سال کا تھا پھر پیغمبر کا ج... پیغمبر کا خواب وہی اور حکم الہی ہی ہوتا ہے پیغمبر کا خواب وہی اور حکم الٰی ہی ہوتا ہے جس پر عمل ضروری ہوتا ہے بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا امتسالِ امر الٰہی کے لیے کس حد تک تیار ہے پھر ہر انسان کے منہ مطلب چہرے پر دو جبینے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی جب اس لیے لل جبین کا زیادہ صحیح ترجمہ کروٹ پر ہے یعنی اس طرح کروٹ پر لٹا لیا جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے جس سے پیار و شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے پھر یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے کیونکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ نے یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا بھی پھر یعنی لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تو سر رہا پھر یہ بڑا ذبیحہ ایک مین ڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا بہاوالِ تفسیر بھی نکثیر اسے بڑا ذبیحیٰ قدر و منزلت کے اعتبار سے اور درجہ قبولیت پر فائز ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے بھوالۂ فتح القدیر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا اور پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور یوم عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ واقع کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی ہے قرآن و حدیث کے اشارات و تصریحات اور محققین کی تحقیقات سے یہی ثابت ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے اسحاق علیہ السلام زبا نہیں تھے یا ذبیح نہیں تھے تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر و ابن کثیر و زاد المعاد پہلی جلد صفحہ نمبر 71 پھر یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا اور امبیا و رسول کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی اور اکثر انبیاء انہی میں سے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی اور ان میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے پھر شرک و معصیت اور ظلم و فساد کا ارتقاب کر کے خاندان ابراہیمی میں خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آبا کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہاں تو ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہے یہود و نصارہ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اسی طرح مشرقین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ کھلی گمراہی یا شرک و معصیت پر مبنی ہیں اسی لیے یہ اونچی نسبتیں ان کے لیے عمل کا بدل نہیں ہو سکتی۔